سے پہ سرج کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آئے نمبر ایک سے لے کر آیت 36 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے سورہ معرج ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے اس سورہ مبارکہ میں دو رکو چوالیس آیتیں دو سو چوبیس قدیمات نو سو انتیس حروف ہیں مصنف حاکم اور سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالفین میں سے ایک مخالف نظر ابن حار ابن کندہ بھی کیا جو ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے کے درپے رہتے تھے اور لوگوں کے سامنے اس بات کا برمنا اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ بھی مجھے دیکھو تم محمد کی دھمکیوں سے نہ ڈرو کہ جو ان کا مخالفت کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا میں ان کا مخالفت کرتا ہوں لیکن میں تو کامیاب ہوں اور میرے کوئی پکڑ نہیں ہو رہی یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ شخص حرم میں آیا اور حرم میں آ کر اس نے جابت اللہ کے گلاف کو پکڑا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا حجاره من السماء فابقنا بها عباد العليم سورہ انفال کے ایت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی اس دعا کو محفوظ کر دیا ہمیشہ کے دی لیے کہ اللہ اگر یہ واقعی تیرے ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں یہاں پر درناک عذاب لے آ اس کے علاوہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر کفار مکہ کی اس چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس آزاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے ہو مثلاً سورہ یونس کے آیت نمبر چینتالیس آیت نمبر اڑتالیس سورہ انبیاء کے آیت نمبر اکتالیس سورہ نمل کے آیت نمبر سات ستاسٹھ اور سورہ یاسیم کے آیت نمبر پینتالیس میں وضاحت ہو گئی جی. ہے تو اللہ تبارہ کو بتا دیں کہ یہ نافرمان بندہ اس طرح کے بے باقانہ نافرمانیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی شکوک پیدا کیا کرتا تھا کہ بھئی اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ اس جیسے نہ فرمانوں کا موخر کیوں نہیں کرتے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ میں ان کو فارق و اور نصیحت فرمائی ہے جو قیامت اور آخرت دوزخ اور جنت کے خبروں کا مذاق اڑائے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چینج دیتے دے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تو ہمیٹرات اس سورہ مبارکہ کے ساری تقریر اسی چینل کا جواب ہے چنانچہ جنانچہ شادی بڑی طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سالم مانگا ساعل ایک مانگنے والے نے بے واقع ایک آپ نے والے عذاب کو لل کافرینا کافروں کو پر جس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہوگا من اللہ اللہ کے طرف سے جو کا مالک ہے تو اس کے طرف چڑھتے ہیں فرشتے السلام بھی اللہ اس کے طرف یومن ایک دن میں کانا مقدار ہے جس کا مقدار خمسین الفسنت پچاس ہزار سال فصبر صبر بس آپ صبر کیجیے اچھے طریقے سے صبر کرنا اس آیاتی مبارکہ میں روس عمران جمیل صلاق و سلام ہے اور ملائکہ سے الگ ان کا ذکر ان کے عظمت پر دلالت کرتا ہے سورہ شعرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ تعالیٰ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل کا اس لیے دشمن خواہ ہے کہ اس نے یہ قرآن تمہارے دل پہ نازل کیا ہے ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روح الامین سے مراد حضرت جبیل علیہ و سلام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی جملے میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے اور سورہ حج کے آیت نمبر سینتالیس میں بھی یہ احساط ہوا ہے کہ یہ لوگ تم سے آزاد کے لیے جنگی میں جا رہے ہیں اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے سورہ آیت نمبر پانچ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس کے حضور پر دنیا کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال بنتا ہے اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تبارک بتانا کہ ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخقین کی گئی ہے کہ جو لوگ مذاق کے طور پہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے باتوں پر صبر کریں اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں ان سب ارشادات پر مجموعی طور پر نگاہ ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے دائرہ شکر اور تنگ نظری کے باعث اللہ کے معاملات کو اپنے وقت کے پیمانوں سے ناپتے ہیں اور انہیں سو پچاس برس کی مدت بھی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و مطالعہ کے ہاں ایک ایک سکیم ہزار ہزار سال اور پچاس پچاس ہزار سال کی ہوتی ہے اور بعض فصرین نے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے یہ لوگ عذاب کو مانگ رہے ہیں اور جب وہ عذاب ان پہ آئے گا تو وہ دن پھر کوئی معمولی گینٹوں پر محیط نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا ان کی دنیاوی زندگی کے دنوں کی حساب اور کتاب سے اس لیے پھر وہ نکلے گا بھی نہیں اور یہ لوگ اس پہ کڑے کے کڑے رہیں گے اللہ تبارک و تعلیٰ کی حضور حساب اور کتاب دینے کے سے فصد صبر سو آپ صبر سےجیے اچھے طریقے سے صبر کرنا انگا بے شک وہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں وہ نہ قریبا اور ہم اس کو نزدیک دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ جس زندگی کے شب و روز کے سال اتنے لمبے ساتوں پر محیط ہوں گے کہ ایک دن دنیا زندگی کے دنوں کے حساب سے پچاس ہزار برس کا بنتا ہوگا تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو اس انسان کو دی گئی ہے یہ کتنی بنتی ہے انسان کی دنیا میں سو سال زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی ہو سکتی ہے شعوری اور خوشحالیوں کی زندگی اب اس سو سال کے مقابلے میں وہاں اس زندگی کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے اسے فرماتا ہے کہ یہ انسان تو اپنے حساب سے اس کو بہت دور سمجھ رہا ہے لیکن ہم اس کو اس کے بڑے قریب سمجھ رہے ہیں اور جب وہ دن آئے گا یوم یوں سماؤ جس دن ہوگا آسمان کل ملائے ہوئے تانبے کی طرح وہ تکون جیوال اور ہو جائیں گے پہاڑ کل اشن جیسے رنگی ہوئی اون یعنی ہر طرف جب زلزلے ہوں گے اور یہ پہاڑ پھوڑائے جا رہے ہوں گے تو ایسا دھواں چایا ہوا ہوگا رنگ برنگی اس طرح کے رنگا ہوا خون جو اون ہوتا ہے ولاس الحمیم الحمیم اور نہ پوچھے گا اس دورانیے میں کوئی بھی دوست کسی بھی دوست کے بارے یو بس وہ سب نظر آ جائیں گے ان کو یہ آج کے دن کے عذاب سے ببنی اپنے بیٹوں کو بدلنے میں دے کر اور صاحبتی ہی اور اپنے ساتھ والی بیوی کو بھی فری میں دے کر وہ اور اپنے بھائی کو بھی وہ فصیل اور اپنے اس کمبے کو جس میں یہ رہا کرتا تھا وہ منفی ارو گی اور وہ جو زمین پر ہے سب پھر اس کو نجات مل جائے گل ایسا ہرگز نہیں ہوگا بے شک وہ دبتی ہوئی آگ ہے جو کھینچ لینے والی ہے کھلے کو تدعو من ادب رو پکار پہ اس کو جس نے پھیر پھیر لی اور منہ مڑا وہ جمع اور پھر اس نے جھوڑا فعوعا پھر گن گن کے رکھا ان الانسان خلقا کا حلوہ بے شک یہ انسان بنا ہے دل کا بڑا کچا اذا نسل ہو شرو جب پہنچتا ہے اس کو دکھ تو یہ بے صبر ہو جاتا ہے تو ایزام الخیر و منوا اور جب پہنچتی ہے اس کو بلائی تو بے توفیقہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان آیاتوں میں انسان کی کچھ کمزوریوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت کے دن کی ہولنا ہونا بھی اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ آخرت کی منکر آخرت کو جنم مانتے ہیں تو جب وہ مشکل گھڑیاں ان پہ آ پہنچے گی تو یہ سب کچھ دے کر خود کو بچانے کی فکر مند ہوں گے اور آرزو ہی کریں گے لیکن ان کے ایسے کسی آرزو کی تکمیل نہیں کی جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کچھ گناہ کو اپنے طرف بلا کر ان سے بات کرے گا کہ آج کے دن اس ازاب جہنم کے بدلے تم کیا کچھ دے کے اپنے آپ کو چھڑانا پسند کرو گے تو وہ کہیں گے اللہ ہم سے ہمارے بیوی بچے لے لو ہم سے ہمارے بھائی بہن لے لو ہم سے ہمارا سارا کمبا قبیلہ خاندان لے لو بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا دو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کھلا اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں نے دنیا میں تم سے اپنے رضا کے بدلے ان سبوں کی قربانی تو نہیں مانگی تھی بلکہ میں نے دنیا میں تم سے ان سبوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے احکامات کی تعمیل مانگی تھی جو ادائیگی کے لحاظ سے ان قربانیوں سے بہت کم درجہ رکھتا تھا جس کے دینے پر تم آج آمادہ ہو رہے ہو لیکن آج یہ لین دین کا دن نہیں بلکہ یہ حساب اور کتاب کا دن ہے اس لیے تمہارے ایسے کسی آرزو کی تکمیل نہیں کی جائے گی اللہ تبارک و وطالہ فرماتے ہیں اللہ سوائے ان لوگوں کی کہ جو نمازی وہ ہم علی البین امون جو اپنی نمازوں پر قائم اور ٹائم رہے یعنی وہ اس دن کے ہو کے عذابوں سے محفوظ رہیں گے فی اموالہم حق معلوم اور وہ جن کے اموال میں مقررہ حصہ تھا لسائل مانگنے والوں کے لیے والمحروم اور وہ لوگ جو محروم کے مانگتے نہیں تھے لیکن معلوم ہونے سے یہ بات منکشف ہو جاتی تھی بندے پر کہ بھئی یہ ضرورت مند ہے لہذا ان کی ضرورتوں میں اللہ کی دی ہوئی مال کو صرف کرتے تھے والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ لوگ کہ جو یقین کرتے تھے انصاف والے دن کے اوپر یعنی جو قحمد کے ماننے والے وبی مشتقون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان عذاب اور غیر و محموم بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا چیز ہے کہ جس سے نڈر نہیں ہونا چاہیے وہ لدین فروج ہم حافظ اور وہ لوگ جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اعلیٰ ازراج ہند سوائے اپنی بیویوں کے او ماما نقت ایمان ہوں یا وہ جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے یعنی ان کی لونڈیاں فین ہوں غیر و مدومی بس ان پر ان کے معاملے میں کوئی الزام نہیں کوئی ملامت نہیں یعنی وہ ان دونوں جوڑوں سے اپنے خواہشات کے جائز تسکین حاصل کر سکتے ہیں ہمارے بتایا اور غالب پس جو بھی ڈھونڈے گا اس کے سوا فعلا ملادون سو وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے اپنے خواہش کے تسکین کے لیے ان دو کے علاوہ یعنی اپنی من کو بیٹیوں کے علاوہ یا اپنی لوم لوندی کے لومیوں کے علاوہ اگر کہیں اور خواہشات کے تسکین کا سامان تلاش کرے گا یا کسی اور ذریعے سے تسکین کرنا چاہے گا تو وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں و لدین اماناز اور وہ لوگ جو اپنے امانتوں واحد اور اپنے قول کا راحون خیال رکھنے والے تھے یعنی اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ادا کرتے تھے شہادادی قائم اور وہ لوگ جو اپنے گواہیوں پر قائم رہتے تھے لدین احمد اور وہ لوگ جو اپنے نماز سے خبردار تھے نمازوں کے محافظت کرتے تھے جات وہی لوگ ہیں جو باہوں میں عزت اور احترام سے رہیں گے اخسر الداوان کم اور بڑ سرائے معارش کے لیے دوسرا اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 45 تک کی آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں ان لوگوں کے رویہ کا تدکرا ہے جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ اپنایا رکھا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کے باتوں کی تبلیغ فرماتے تو یہ لوگ غول کے غول اور گروہ کے گروہ چھروں طرف سے امر آ جاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے کے غرض سے اور آواز کسنے کے لیے چاروں طرف سے دور پڑتے تھے اور اپنے بارے میں ان کا خیال تھا کہ قیامت پہلے تو آئے گا نہیں لیکن اگر آگے گیا تو جنت میں جانے کے حقدار ہم ہی قرار پائیں گے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہر نہیں ہوگا اللہ کسی کو محض اس کے خیالات کے مطابق جنت کے نعمتوں سے سرفراز نہیں فرماتا جب تک وہ اللہ کے اس مقرر کی ہوئی دستور کے مطابق دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے بساس کے مطابق اللہ کے ان حکموں پر عمل کی رائے اختیار نہیں کرتے چنانچہ بن ہے بس کیا ہوا ان لوگوں کو جو منکر ہے کہ آپ کے طرف محت عین یہ دور چلے آ رہے ہیں عامل یا مل دائیں طرف سے وانے شمالی اور بائیں طرف سے غول کے غول گروہ کے گروہر کیا تما رکھتا ہے ہر ایک شخص ان میں جنت نئی کہ وہ داخل ہو جائے نعمتوں والے باغ میں کل ایسا ہرگز نہیں ہوگا انلق نہ مما یا ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ خود بھی جانتے ہیں فلا اقسم و بے رب المشارف بس پسند ہے مجھ کو مشرقوں کے رب کے والمغارب اور مغربوں کے رب کے ان بے شک ہم اس بات پہ قابر ہے الدنا یہ کہ ہم بدل کر کے لے آئے رم منہ بہتر لوگ ان سے اما نہ اور یہ ہمارے قابو سے نکل باغ نہیں سکتے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشارق کی قسم کری ہے یعنی مشرقوں کی قسم اور مغربوں کی قسم حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ہے پہلے اس کا وضاحت ہو گزرا ہے کہ افتاب ہر روز ایک نئے نقطے سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے نقطے پہ غروب ہوتا ہے اس لحاظ سے مشرق کو مشارق کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور جمع کا سرا استعمال کیا گیا ہے اور اسی مناظبت سے مغرب کے لیے مغرب یعنی جمع کا سیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے فضر ہوں بس آپ چھوڑ دیجئے ان کو یہ خو کہ یہ باتیں بنا کے کریں وہ یل اور کھیلوں میں مصروف رہیں حق کا یولا کو یوم یو ادوم یہاں تک کہ مل جائے ان کو وہ دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اور نکال دیا جائے گا قبروں سے سراہن کے یہ تیزی کے ساتھ چلیں گے کہ جیسے کسی نشان پر دوڑتے جاتے ہیں ایک دوسروں سے سبق حاصل کرنے کے لیے کسی خاص نشان اور علامات کی طرف جیسے تیزی سے دوڑتے ہیں لوگ ایک دوسروں سے سبقت حاصل کرنے کے نرض سے کہ ایک دوسروں سے پہلے پہنچ جائے وہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالی جب اس گڑی کو لے آئے گا قیامت کے دن کو اور ان کے اوپر سے قبروں کو پھاڑ کر ان کو باہر نکالے گا تو یہ چاروں ناچار تیزی کے ساتھ میدان مشرق دوڑ دوڑ لگا رہے ہوں گے خواشیات اب سار جی ہوئی ہوگی ان کی نگاہیں ذلہ اور چائے ہوئی ہوگی ان پر رسوائی ان سے کہا جائے گا ذالک اليوم یوم یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وادر کیا گیا تھا یعنی قیامت کا دن کہ جس کے بارے میں ان کو دنیا کے اندر بتایا جاتا رہا اور یہ لوگ دنیا میں اس کی یقین ہونے سے انکار کر کے اس کا مذاق اڑاتے پھرتے رہے اور اس دن کے متعلق حقائق بیان کرنے والے پیغمبر کے طرف ہر چار طرف سے ٹوٹ کر کے ان پر آپ کے ان کے اوپر آوازیں کسنے کے غرض سے اور ان کا ہنسی اور مذاق اڑانے کے غرض سے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ محض خیالات ہے محض تصورات ہیں حقائق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ اب ان کو اپنے نظروں سے یہ بات اور یہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی کہ جس دن کو تم جٹلایا کرتے تھے یا جس دن کو تم پیغمبر کے زبان سے سن کر جنوبی مانگا کرتے تھے یہ ہے وہ دن اب اٹھو اور اپنے رب کے سامنے اللہ کی دی ہوئی دنیا زندگی میں استعمال میں لانے والے نعمتوں کا حساب اور کتاب دو وآخر داغانا أن الحمد لله رب العالمين